علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین العلمین والسلام وسلم رسول اللہ نبینا محمد صحاب اجمعین منتبی عمل اما المباد مسلسل آپ کے سامنے السولہ کی شرح کی جا رہی ہے اور آج جو آخری بنیاد ہے اس پر ہماری گفتگو ہوگی اور ان شاء اللہ آج اس کتاب کی یا اس رسالے کی شرح آپ کے سامنے مکمل کر دی جائے گی آخری جو بنیاد مصنف رحمتہ اللہ بیان کی ہے وہ بھی بہت اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ شبہات کی تردید جو لوگ شبہ پیش کرتے ہیں کتاب و سنت کے حوالے سے خاص طور سے کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے اس شبہ کو دور کرنا یہ بھی بہت بڑی بنیاد ہے جب تک وہ شبہ دور نہیں ہوگا لوگ صحیح طریقے سے کتاب و سنت کے قریب نہیں آئیں گے اور نہ ہی لوگ اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے مصنیف فرماتے ہیں جس کا ترجمہ ہے آپ کے سامنے اردو میں کہ شیطان کے گڑھے لیے اس شبہ کو دور کرنا کہ قرآن و سنت بے حد مشکل اور پیچیدہ ہے اسے مشتد مطلق, مطلق کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے اسی کے آڑ میں انہوں نے قرآن و سنت کو بالائے طاق رکھ دیا ہے اور اپنی آرا و خواہشات نفس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ان کے نزدیک مشتہد وہ ہے جو اتنے علوم کا ماہر ہو اور فلاں فلاں اوصاف کا حامل ہو ایسے اوصاف اور علوم کے شرط لگاتے ہیں جو ابو بکر و عمر بیوی نہیں پائے جاتے ایسے اوصاف اور علوم کی شب لگاتے ہیں قرآن سمجھنے کے لیے جو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما میں بھی نہیں پائے جاتے ان کے بقول جب تک وہ سارے علوم و اوصاف نہ پائے جائیں آدمی کو قرآن و سنت کے قریب نہیں جانا چاہیے اور جو قرآن و سنت سے براہ راست ہدایت کا طلبگار ہوگا وہ یا تو بے دین ہوگا یا تو پاگل ہوگا سبحان اللہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اللہ رب العالمین نے شبح کو اس شبہے کو مختلف طریقوں سے اتنی وضاحت کے ساتھ رد کر دیا ہے کہ ایک بدیہی اور ضروری بات ہو گئی ہے ولیکن نا اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے سر مسلم رحمت اللہ علیہ نے سورہ یاسین کی ساتھ سے لے کر کے گیارت تک کی آیات نہ خلقی ہیں اللہ فرماتا ہے لقد حق القول على اکثرہن فہم لا یبنون اِنَّا جَعَلْنَا فِي آنَاقِهِمْ اَغْلَالًا فہیا اد الم و جاءدا فاسم وم ذرا شیر و اذرن کریم اس کا ترجمہ نایات کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے سو یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے ہم نے ان کی گردنوں میں توک ڈال دیے ہیں پھر وہ ٹھوڑیوں تک ہیں جس سے ان کے سر اوپر کولٹ گئے ہیں اور ہم نے ان کے سامنے ایک آل کر دی اور ایک آل ان کے پیچھے کر دی ہے جس سے ہم نے ان کو ڈھاک دیا سو وہ نہیں دیکھ سکتے اور آپ کو ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں دونوں برابر ہیں اور آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں دونوں برابر ہیں یہ ایمان نہیں لائیں گے بس آپ تو ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور اللہ سے بے دیکھے ڈرے بس آپ ان کو مغفرت اور باوقار ادر کی خوشخبری سنا دیجئے انہی باتوں پر اس کے بعد مثب رحمت اللہ علیہ نے اللہ رب الانی کے حمد و ثنا اور اس کے نبی پر مختصر ضرورت بھیجنے کے بعد اپنی ختم بات ختم کر دی ہے یہ جو شبہ ہے جو بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا یہ مختلف زمانے میں لوگ اس شبہے کو پیش کرتے ہیں اور آج بھی بڑے تنتراف انداز میں اور بڑی ہی جوش کے ساتھ اس شبہے کو عوام کے سامنے پیش کیا ہے کہ قرآن و سنت آپ لوگوں کی بات نہیں ہے اور نہ ہی قرآن و سنت آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں قرآن و سنت سمجھنے کے لیے تو اتنے علوم کا ماہر ہونا چاہیے اور اس کے اندر اتنے اوسع پائے جانا چاہیے جبکہ یہ بات سراسر خلاف عقل بھی ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازر فرمایا اور یہ قرآن مجید ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا ہے انسانیت میں عام لوگ بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں جاہل لوگ بھی ہیں سب لوگ انسانوں میں شامل ہیں اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو سارے لوگوں کے نازر کیا ہے یہ کہنا کہ قرآن عام لوگوں کے لیے نہیں ہے صرف ایسے لوگوں کے لیے ہے جن کے جو دس علوم میں ماہر ہوں اتنے فنون میں ماہر ہوں یہ صرف ایک شبہ ہے جس سے لوگوں کو قرآن و سنت سے دور کیا جاتا ہے کیونکہ اگر وہ براہ راست قرآن و سنت پڑھیں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں حق بات سمجھ آ جائے گی لہذا پھر ہماری جو آرا ہے اور جہاں پر نفس کی خواہشات کے مطابق جو باتیں لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں وہ ساری باتیں چھوڑ دیں گے اس لیے لوگوں کو قرآن و سنت سے دور کیا جاتا ہے حالانکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی طرف فرمایا ہے ولقد سن قرآن اور ذکر مدق ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے ہی کوئی جو نصیحت حاصل کرے تو قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے بڑے واضح اور فصیح عربی زبان میں آسان زبان میں نازل کیا ہے کیونکہ یہ قرآن کریم حجت ہے دلیل ہے اور برہان ہے اگر یہ قرآن کریم بہت مشکل ہو جائے جس کا سمجھنا چند ہی لوگوں کے لیے کافی ہو یا چند ہی لوگ سمجھ پائیں تو پھر قرآن کریم جس مقصد کے لیے اللہ نازل کیا وہ مقصد فوت ہو جائے گا لہذا ان کا یہ کہنا کہ قرآن اور سنت انہی لوگوں کے لیے ہے جو اتنے بڑے بڑے علوم میں ماہر ہوں وہی قرآن و سنت کو سمجھ سکتے ہیں یہ شیطان نے ان کو الٹا سبق پڑھا دیا ہے اور اس لیے پڑھا دیا تاکہ لوگوں کو قرآن و سنت سے دور کیا جائے قرآن کریم میں اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن کریم میں اکثر چیزیں ایسی ہیں جس کو سمجھنے کے لیے کسی بھی علم کی ضرورت نہیں ہے اور آج الحمدللہ للہ آپ ایسے دور میں ہیں جس دور میں قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیریں بھی کی جا چکی ہیں آپ اس ترجمے اور تفسیر کے ذریعے سے قرآن کا 85 فیصد حصہ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں اس کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں ہے اللہ ماتا مانجے کہ ذنا کے قریب نہ جاؤ کیا اس کو سمجھنے کے لیے کس علم کی ضرورت ہے اللہ دامن کہتا ہے کہ سود نہ لو جو سود لیتا ہے وہ گویا کہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہے کیا اس کو سمجھنے کے لیے کسی علم کی ضرورت ہے اس طریقے سے اللہ کہتا ہے کہ اللہ رب العلام نے تمہارے بل مردار چیزوں کو حرام کر دیا ہے اللہ کہتا ہے کہ نماز پڑھو زکوٰۃ دو استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو کیا ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے کسی علم کی ضرورت ہے اللہ رب العلامین ہمیں ماں باپ کے اعتاط کی تعلیم دیتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو ان کی اعتبار کرو کیا اس کو سمجھنے کے لیے کسی علم کی ضرورت ہے پچاسی فیصد قرآن کا ایسا حصہ ہے جسے سمجھنے کے لیے آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ پر بھی نہیں آتی ہے ترجمے اس کے موجود ہیں ان ترجموں کے ذریعے سے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن ترجمہ پڑھنے کے لیے بھی اس ترجمے کو آپ پڑھیں جو صحیح ترجمہ ہے آج قرآن تو قرآن کے اندر لوگ تبدیلی تو نہیں کر سکتے تھے کیونکہ قرآن اللہ کا کلام اگر اس کے اندر تبدیلی کریں گے یا اس طریقے سے آیتوں کو حضر کریں گے اور کچھ کریں گے تو پھر وہ دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے اس لیے انہوں نے پرانے کریم کا غلط نفہوم بیان کرنے کے لیے ترجمے کا سہارا لیا اس لیے جو صحیح ترجمہ ہے انہی ترجموں کو آپ پڑھیں انہیں تفسیروں کو پڑھیں مارکیٹ میں بازاروں میں بہت ساری تفصیریں موجود ہیں جو آپ کو صحیح راستے سے گمراہ کر دیں گی اور صحیح منحص سے گمراہ کر دیں گی جو صحیح تفسیریں ہیں تفسیر ابن کثیر ہے تفسیر شوقانی ہے قطل قدیر کے نام سے یا یہاں مجمع سے جو کتاب تفصیل چھپتی ہے ملک فہد پرنٹنگ پریس سے سعودی عرب سے مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ کر کے لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے یہ بڑا ہی بےحد اہم اور انتہائی مختصر بےحد دینی مفید تفصیر ہے مختصر تفصیر ہے یہ بھی آپ اسے رکھیں اپنے گھروں کے اندر ایسے ہی اور بھی تفصیریں ہیں تفصیر ڈاکٹر ایک ہیں جو ابھی ہندوستان کے ہیں جنہوں نے قرآن کی تفصیل کی ہے اور وہ تفصیر بھی آپ رکھیں ڈاکٹر عکمان صاحب ہیں وہ بھی اچھی تفصیر ہے اپنی جگہ پر ایسی مختلف تفصیریں ہیں جو پائی جاتی ہیں لہذا جو صحیح تفصیریں انہی کو آپ سامنے رکھیں جو غلط عقیدے کے لوگ ہیں جنہوں نے غلط تفصیلیں کی ہیں ان تفصیروں سے انسان کو دور رہنا چاہیے ان تفصیروں کو آپ پڑھیں گے تو ظاہر بات اس کا الٹا مانا بیان کر دیں گے غلط معنی بیان کریں گے اور چونکہ آپ کو پڑوی نہیں آتی ہے اس لیے ظاہر بات ہے آپ صحیح راستے سے بھٹک جائیں گے جی ہاں تو ایسے لوگوں کو جو غلط عقیدے کے لوگ ہیں جن کے عقیدے کے اندر خرابی ہے منحص کے اندر خرابی ہے ایسے لوگوں کی کتابوں کو اور سے لوگوں کی تفسیروں کو آپ نہ پڑھیں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کے پاس علم نہیں آپ براہ ہو جائیں گے صحیح راستے سے بھٹک جائیں گے اس لیے صحیح کتابوں کا انتخاب کرنا بھی یہ بہت بڑا علم ہے اور بہت بڑی ضرورت ہے وقت کی تو الحمدللہ للہ آج موجود ہیں ان تفسیروں کے ذریعے سے آپ قرآن کے اکثر معانی اور مکالف کو سمجھ سکتے ہیں اس کے لیے کسی علم کی آپ کو ضرورت نہیں ہے جی ہاں کہ آپ کو فلاں فنا علوم کے اندر ماہر ہونا چاہیے اور جو شرطیں لگائی جاتی ہیں اگر ان شرطوں کو دیکھا جائے تو بہت سارے لوگوں کے اندر ان کے, ان کے, ان کے اپنے علماء ہیں اور جن جن لوگوں نے تفصیلیں لکھی ہیں قرآن کی ان کے اندر بھی وہ ساری شرطیں نہیں پائی جاتی ہیں تو یہ ساری شرطیں لگا کر کے قرآن سے لوگوں کو دور رکھنے کی ایک سازش ہے تاکہ لوگ اگر قرآن براہ راست پڑھیں گے تو پھر وہ سمجھ جائیں گے توحید کی بات سمجھ آ جائے گی عقیدہ سمجھ آ جائے گا ساری باتیں سمجھ آئے گی جو لوگ آج ہماری جوتیاں سیدھی کرتے ہماری جوتیاں نہیں سیدھی کریں گے ہمیں لوگوں سے ندائیں نہیں ملیں گے لوگ ہمارے پیچھے نہیں چلیں گے تو یہ سب کہہ کر کے لوگوں کو قرآن سنت سے روکا جاتا ہے اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج دنیا کے کسی شخص کی لکھی ہوئی کتاب جو بڑی مشکل ہو لوگ بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں لیکن قرآن جو اللہ رب اللہین کی کتاب ہے جسے اللہ رب العامی انتہائی آسان زبان میں نازل کیا ہے تمام لوگوں کے لیے جو ہماری نفسیات سے ہماری ضروریات سے ہماری تمام چیزوں سے آگاہ ہے ہماری عقل سے آگاہ کہ انسان کی عقل کا معیار کیا ہے انسان کی عقل کتنی کہاں تک بات سمجھ سکتی ہے ان سارے چیزوں سے آگاہ جو ذات اللہ کی ہے اس کی کتاب کو ہم کہتے ہیں بہت مشکل ہے اور انسان کی لکھی ہوئی کتابوں کو ہم نے آسان بنا دیا ہے اور اسے لوگ پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں ہے کسی کسی علم کی شرط نہیں ہے لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت سارے علوم کی لوگ ضرورت کہتے ہیں کہ فرا, فرا علم ہونا چاہیے کہ یہ جو ساری باتیں میرے لیے یہ لوگوں کو کتاب و سنت سے دور کرنے کی ہیں قرآن اور حدیث دونوں اللہ رب العامی کی نازل کردہ وہی ہے اور دونوں ہی کے اندر اللہ حرب الامی اسی کے اندر نجات رکھی ہے اور انہیں دونوں کو اللہ رب العالمی نے حجت کے طور پر نازر بنوایا قرآن بھی کی طرح اللہ اور حدیث بھی قرآن ہی کے طریقے سے اللہ رب العالمی کی طرف سے وہی ہے قرآن سمجھنے کے لیے آپ کو حدیثوں کی زیادہ ضرورت ہے امام احمد الحمد الرحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیثوں کو سمجھنے کے لیے قرآن کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے کیوں اس لیے کہ قرآن جو ہے اس کے اندر اصول اور مبادی بیان کیے گئے تفصیلات اس کے اندر نہیں ہے جبکہ حادیث کے اندر آپ کو تفصیل ملے گی اور پھر حدیثیں جو ہیں قرآن کی شرح کرتی ہیں قرآن کے معنی اور مطلب کو بیان کرتی ہیں اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیثوں کا جاننا بہت ضروری ہے اگر کوئی انسان اپنی طرف سے قرآن کی تفصیل کرے حدیث کا علم رکھے بغیر تو خود گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی صحیح راستے سے گمراہ کرے گا جو عقل پرست لوگ ہیں جو قرآن کو اسلام کو اپنی عقل کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایسی ایسے لوگوں نے قرآن کو اپنی طرف سے تفسیر کرنے کی کوشش کی ہے اور انہیں بہت ساری ٹھوکریں لگی ہیں اور وہ صحیح راستے سے بھٹک گئے ہیں ان کے ہاں اپنی عقل کی اہمیت تو ہے لیکن حدیثوں کی اتنی اہمیت نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے وہی ہے اللہ کے عماین ہم نے اپنے نبی کی بارے فرماتا ہے کہ اللہ کے سر وہی کہتے ہیں جو اللہ رب کی طرف سے نازل ہوتی ہے اور پھر اللہ ہے کہ رسول جو رسول تمہیں دیں لے لو جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ ہمارے نبی نے حدیثوں کے ذریعے سے میں بہت ساری چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے بہت ساری چیزوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے اس لیے قرآن جو ہے حدیثوں کی شرح بھی کرتی ہے اور اس سے بھی کچھ مزید احکام بھی حدیثوں سے ثابت ہوتے ہیں جسے قرآن کریم اللہ رب ال نے محرمات کا ذکر کیا ہے کون ان کون سی چیزیں آپ پر کھانے میں حرام ہیں اس میں گدھے کا ذکر نہیں ہے گدھے کی حرمت کہاں ثابت ہوتی ہے حدیثوں سے ثابت ہوتی ہے اب اگر کوئی آدمی کہے قرآن میں گدھا نہیں حرام کیا گیا ہے لہذا ہم گدھا کھائیں گے تو ہم کہیں گے یہ غلط ہے تمہارا اور یہ سراسر یعنی یہ گمراہی ہے کیونکہ اللہ کے سور جنابی محمد رسول وسلم نے حدیثوں میں گدھوں کی حرمت کا ذکر کیا ہے اس لیے گدھا کھانا آپ کے لیے حلام ہے ایسے اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہیں نہیں بیان فرمایا ہے کہ مردوں کے اوپر سونا حرام ہے سونے کی حرمت کا ذکر حدیث کے اندر کیا گیا ہے اب کوئی آدمی کہے کہ بھائی قرآن میں تو نہیں بیان کیا گیا اس لیے ہم سونا مرد کے لیے حلال ہے ہم کہیں گے ایک تمہاری ناشک جو ہے یہ سرکشی ہے اور یہ انعد ہے اور اس طریقے سے حدیث کا ایک انکار ہے طرح سے کیونکہ حدیثوں بیان کیا گیا ہے ایسے اللہ رب العالمی نے سورہ نساء کے اندر ان عورتوں کا ذکر کیا ہے جن عورتوں سے شادی کرنا حرام ہے لیکن کچھ ایسی عورتوں کا ذکر نہیں ہے جو حدیثوں بیان کیا گیا ہے جیسے اگر کوئی جو کسی لڑکی سے شادی کرتا ہے تو اس لڑکی کی خالہ کے ساتھ شادی کرنا ایک وقت میں حرام ہے یہ اللہ رب العالمی قرآن نے بیان کیا یہ حدیث کے بیان کیا گیا ہے ایسے اس لڑکی کی پھوفی کے ساتھ ایک وقت میں شادی کرنا حرام ہے اس کا انتقال ہو جائے تو آپ اس کی پھوفی شادی کر سکتے ہیں اس کی حالات سے اس کے انتقال کے بعد شادی کر سکتے ہیں لیکن بیک وقت لڑکی اور اس کی پھوفی کو عقد میں رکھنا وہ اسے حرام ہے جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ موبلہ شادی کرے یا بہن کے ساتھ شادی کرے یا اس طریقے سے کوئی دو بہنوں کو ایک ساتھ رشتے میں رکھے ویسے حرام ہے جیسے ہی حرام ہے تو یہ حدیث کے اندر چیزیں بیان کی کہ زیادہ ہے قرآن سے یہ کیا ہے قرآن سے زیادہ اللہ رب عبامن کی طرف سے وہی ہے یہ کیا ہے اللہ رب عبامن کی طرف سے وہی ہے لہذا قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے انسان بغیر حدیث کے قرآن نہیں سمجھ پائے گا اور اگر سمجھنے کی کوشش کرے گا اپنی عقلوں سے تو وہ گمراہ ہو جائے گا ٹھوکریں کھائے گا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا اس لیے مصنف رحمۃ اللہ نے بیان کیا کہ لوگوں کو قرآن و سنت سے لوگوں کو یہ صبح میں دور رکھا جاتا ہے کہ بھئی قرآن سنت تو بہت پیچیدہ ہے بہت مشکل ہے اللہ کے متحد کی اتنی وقت تو جوام الکلیم کہ مجھے اللہ حرب العمین نے جامع کلمات ادا کیے ہیں جامع کلمات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باتیں بڑی مختصر ہوں لیکن اس کے اندر معنی کا سمندر رکھ دیا گیا ہو اور اس چیز کو عربی میں جوام الکلیم کہا جاتا ہے یہ فص و بلاوت کی کا آخری معیار ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے ندی کو عطا کر رکھا تھا آپ اتنے ہماری بات آپ سمجھ جائیں مجھے افسوس ہے کہ انسان کی بات انسان سمجھ جاتا ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات انسان کو سمجھنے نہ آئے جبکہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو طاقت دیتا ہے بیان کی سمجھانے کی تفسیر کرنے کی ساری صلاحیتیں اس کے پاس ہوتی ہیں اس کی بات ہمیں اور آپ کو سمجھ نہ آئے اور ہماری بات انسان کی بات ایک انسان سمجھ جائے تو یہ کیا ہے یہ ایسی یعنی ایسی شرط لگانا ہے قرآن و سنت سمجھنے کے لیے کہ لوگوں کو قرآن و سنت سے دور رکھنے والی بات تو یہ بھی شبہ ان کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ شبہ جو ہے کہ بھائی قرآن و سنت آپ کی بس کی بات نہیں ہے کیوں آپ قرآن پڑھتے ہو کیوں آپ سنت پڑھتے ہو یہ تو علما کا کام ہے یہ تو محتسین کا کام ہے یہ تو خواہاں کا کام یہ تو آپ کا کام نہیں ہے اب آپ خلا کتاب پڑھیے جب کسی عالم کی لکھی اس کو آپ پڑھیے اور اس پر در دیجئے لیکن جو قرآن و سنت ہے قرآن ہے اس کو آپ نہ پڑھیے تو میرے ساتھیوں یہ قرآن سے لوگوں کو دور رکھنے کی سازش ہے آج قرآن لوگوں کے لیے سے برکت کا ذریعہ رہ گیا ہے لوگ قرآن کریم کو ہدایت سمجھ کر کے نہیں پڑھتے ہیں یہ بہت بڑی خرابی بات ہے کہ انسان کو قرآن کریم کو ہدایت سمجھ کر کے پڑھنا چاہیے کہ اللہ حب العالمین نے قرآن میں ہدایت رکھی ہے صرف جو ہے برکت سمجھنا صرف شفا کا ذریعہ سمجھنا یہ ایک درست درست نہیں ہے قرآن کا اصل منشا قرآن کا اصل مقصد لوگوں کو ہدایت دینا حدر العالمی ہے یہی اصل مقصد ہے لیکن آج لوگ اسی مقصد کے خاص قرآن کو نہیں پڑھتے صرف برکت کے لیے تبرک کے لیے اور شفا کے لیے صرف قرآن کو پڑھتے ہیں کہیں کسی کی جو ہے وفاق ہونے والی ہوتی سورہ آسین پڑھ دیتے ہیں وفاق کے بعد قرآن خانی کروا دیتے ہیں یا اس طریقے سے اور بھی گھر نیا گھر میں جانا ہے تو جا کر کے وہاں قرآن پڑھوا دیتے ہیں اس طریقے کے لیے صرف قرآن آج رہ گیا ہے جبکہ قرآن کریم ہدایت کا ذریعہ قرآن کریم کو اللہ رب العمی اس کے لیے ناظر کیا ہے کہ کی مردوں پر قرآن کریم پڑھا جائے جس کی وفات ہوئے لگے جس پر سر آسرین کی تلاوت کرنا یہ ساری چیزیں بدعات بھی یا قرآن خانی وغیرہ کا جو اہتمام لوگ کرتے ہیں ساری چیزیں دن کے اندر بداتے ہیں یہ نئی چیزیں ان کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جس نبی پر قرآن نازل ہوا اس کی بیٹیوں کی وفات ہوئی اس نے بیٹیوں کی وفات پر تو قرآن پڑھنے کا نہیں اہتمام کیا اس کی جو ہے دو, بیبش، دو, بیبش، دو, دو ان کی دو بیویوں کی وفات ہوئی ان کی وفات پر قرآن قریب پڑھنے کا اہتمام نہیں کیا قرآن خانی نہیں کرائی ایسے ہی ابو بکر صدیق نے عمر فاروق نے عثمان غنی نے علی تعالیٰ نے جو خلفائے راجدین ہے جن کی سنتوں کو لازم پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے انہوں نے بھی اپنے ازید و اقالب کی وفات پر قرآن خانی کا اہتمام نہیں کیا قرآن پڑھنا ہے آپ کو لیکن یہ جو شکر بنا لی گئی ہے کہ وفاط کے بعد یا بڑھتے وق آصیم پڑھنا یا وفاظ کے بعد قرآن پڑھنا یا اس طریقے سے کسی کے ذریعے سے قرآن پروا کر کے اس کا ثواب ان کو حدیہ اور دینا یہ ساری چیزیں دین کے اندر بگات ہیں نئی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کے سر حدیث ہے مناحدہ نہادہ مال سمن و خاوار جس نے ہماری شریعت میں کوئی نئی چیز اجازت کیوں مردود ہے جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سے ہر کر کے مردود ہے لہذا وہ شخص بھی مردود ہوگا اس کا عمل بھی مردود ہوگا اس عمل کو اللہ من قبول نہیں کرے گا تو قرآن کریم اللہ رب العالمین نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے قرآن کریم اسے نہیں نازل ہوا ہے کہ آپ اسے جو ہے انہی سے چیزوں پر پڑھ دیں کئی مجلس کا ابتدا ہوتا ہے وہاں قرآن کریم کو لوگ تبر کے طور پر پڑھ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کا حق ادا کر دیا ہے جی ہاں تو ایسے ہی بچوں کو تبرب کے لیے صرف جو ہے نازرہ پڑھوا دیتے ہیں اس کی تفسیر کیا ہے یا خود وہ نہ سمجھتے ہیں نہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو میرے ساتھ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قام و سنت سے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے کی جاتی ہیں تاکہ لوگ براہ راست قام و سنت سے علم حاصل کریں اور جتنا زیادہ کوئی بھی چیز ہو جتنا آپ کسی بھی چیز کو براہ راست حاصل کریں گے اس میں آپ کو پیورٹی ملے گی اور اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا کوئی بھی چیز ہے براہ راست آپ کریں گے اس کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کر ابھی آپ ہمارے سامنے موجود ہیں جو میں کہہ رہا ہوں اسے جتنا آپ سمجھ سکتے ہیں اسی بات کو اگر آپ دوسروں کے سامنے نفل کریں گے اتنا وہ فرسکی بات نہیں سمجھ آئے گی نہیں یہ چیز اس لیے براہ راست چیز آپ پڑھیں گے اسے حدیث آپ نے پڑھا مان لیجیے آپ ڈائٹ حدیث پڑھیے آپ ڈائٹ تو آم بجائے اس سے کہ کسی کے نقل کے ذریعے سے کوئی نقل کر کے کوئی پڑھ کر کے آپ کو بتائے سمجھائے اس کے اندر بات آپ کو نہیں آئے گی اس لیے براہ راست جو چیز سمجھی جاتی ہے اس میں انسان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس میں انسان کو زیادہ جو ہے زیادہ سمجھ, سمجھ, سمجھ پاتا ہے آپ زمزم کے کنیں کے پاس جائیں اور آپ ڈائریکٹ اگر زمزم کے کنیں سے پانی نکالتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ پانی ہمارا اصلی ہے لیکن اگر اس پانی کو آپ کسی کے ذریعے سے منگوائیں پھر اور کوئی لا کر کے آپ کو پیش کرے اس کے بارے میں انسان گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی وہ پیور ہے یا اس کے اندر ملا دیا گیا راستے کے اندر جو بھی چیز ملا دی جائے وہ پیور نہیں رہ جائے گا تو اسی طریقے سے دین سلام بھی ہے دین سلام کتاب و سنت اللہ کے سرک حدیث ہے ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں اللہ کتاب و دوسری میری سنت ہے آپ جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے کام رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگی یہ قرآن سنت دو ہی چیزیں اللہ قطل ہمارے من چھوڑ کر کے گئے ہیں انہی دونوں چیزوں کا سلب صالحین کے منحص کو سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے کہ سلب صالحین نے کس طریقے سے قرآن کو سمجھا کس طریقے سے حدیثوں کو سمجھا اس طریقے سے آپ کو قرآن اور حدیث کو سمجھنا اور یہ بات آپ نے حضرت الوضح کے اندر بھی فرمائے لوگوں کے سامنے جہاں آپ نے بہت ساری چیزوں کی لوگوں کو تعلیم دی آخر میں آپ نے جملہ ادا کیا تو یہی کہا تھا ارے لوگوں آگاہ ہو جاؤ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے گا رہا ہوں جب تک ان دونوں کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگی کہ اللہ کتابیں دوسری میری سنگت حدیث ہے تو قرآن اور حدیث یہ دونوں چیزیں اللہ حدلاویر کی طرف سے ہیں دونوں اللہ کی طرف سے قرآن بھی اللہ کی طرف سے حدیثیں بھی اللہ کی طرف سے ہیں دونوں میں کوئی فرق نہیں حجیت کے اعتبار سے اور نہ ہی قوت کے اعتبار سے دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے جو چیز قرآن ثابت ہو اگر وہ حدیث ثابت ہوتی ہے اس پر بھی آپ کے لیے عمل کرنا ضروری ہے جیسے قرآن سے تابق شدہ چیز پر عمل کرنا آپ کے لیے ضروری ہے جیسے آپ کے لیے حرام ہے کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے اور یہ گناہ کبیرا اور بہت بڑا گناہ ہے وہ ایسی چیز بھی آپ کے لیے حرام ہے کہ آپ بیوی کی خالہ کو ایک ساتھ اد میں رکھیں دونوں گناہ کے اندر برابر ہیں دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے جیسے آپ خنزیر کھائیں تج اور سور کھائیں آپ کے لیے حرام ہے گناہ ہے ایسے ہی آپ کے لیے گدھا کھانا بھی حرام ہے مایا نبی نے اس کی حرمت بیان کی ہے کیونکہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں وہی وہ کہتے ہیں جو اللہ الاب میں کتروں سے حاضر ہوتا ہے دونوں کے گناہ میں جرم میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں برابر کے گناہ تو اس طریقے سے جو چیز قرآن سے ثابت ہو جائے اس کا کرنا آپ کے لیے حرام اور گناہ ہے اس طریقے سے جو حدیث ثابت ہو جائے اس کا بھی کرنا آپ کے لیے جس کی حرمت ثابت ہو جائے اس کا بھی کرنا آپ کے لیے حرام ہے اور گناہ آج لوگ حدیثوں کو اہمیت نہیں دیتے ہیں اور حدیثوں کو وہ جو اہمیت دینی چاہیے بہت سارے لوگ حدیثوں کو اہمیت نہیں دیتے ہیں میرے ساتھی ہی وہ لوگ ہیں جو صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں قرآن اور حدیث دونوں ایک ہی درجے کے ہیں ہم حدیث کو دوسرے نمبر پر صرف اس لیے بیان کرتے کیونکہ قرآن کے کی الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور معانی بھی اللہ کی طرف سے ہیں حدیث میں معانی ہمارے اللہ جامن کی طرف سے ہیں الفاظ ہمارے نبی کی طرف سے ہیں الفاظ ہمارے نبی کی طرف سے ہیں کے اندر اور یہ اللہ کا احسان ہے اور یہ اللہ غلامین کا لطف اور کرم ہے ورنہ اگر حدیثوں کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے تو جس طریقے سے قرآن کے اندر زیر زبر آ کے پیچھے اور یہ سب کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے حرام ہے یہ بھی ہوتا تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا بہت بڑا پیچیدہ اور بہت مشکل امراض کے لیے بن جاتا جو انسان کے اس سے باہر ہو جاتا کتنی زیادہ حدیث اللہ کے سڑکی ہیں اس لیے جو اللہ رب الامین نے آسانی کہ کی حدیثوں میں معانی تو اللہ رب کی طرف سے ہیں لیکن اس کی بیان کی ذمہ داری اللہ رب الامین نے اپنے نبی کو دی اللہ کا متا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف قرآن ذکر نادر کیا نی نا سمان ضلع تاکہ آپ بیان کر دیں جو اللہ رب العلامین جو ان کی طرف اتارا گیا ہے آپ اسے بیان کر دیں تو بیان کرنے کی ذمہ داری ہمارے نبی کی تھی تو اس لیے ہمارے نبی جو حدیثیں ہمارے نبی کے الفاظ ہیں اور معانی اور مطالف اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے ابھی جو کچھ بھی کہتے ہیں یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی طرف سے وہی ہیں لہذا قرآن و حدیث دونوں کی اہمیت ہے اور دونوں سمجھنا ضروری ہے انسان کے لیے نہ انسان قرآن سے نہ عزب اللہ اپنے آپ کو یعنی اس سے روگداری اختیار کر سکتا ہے اور نہ انسان نظب اللہ حدیث سے اپنے آپ کو کر سکتا ہے دونوں آپ کے لیے ضروری ہے سمجھنا دونوں کے بغیر دین نامکمل ہے دین دونوں کے بغیر نامکمل ہے نہ صرف قرآن کے ذریعے سے اسلام کو سمجھا سکتا ہے اور نہ صرف حدیث کے ذریعے سے قرآن کریم کو سمجھا جا سکتا ہے دونوں, دونوں جو ہے ضروری ہے آپ کے لیے قرآن میں ضروری ہے اور حدیثیں بھی آپ کے لیے ضروری ہیں اور حجیت میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے دوسرے نمبر پر بیان کرنے کا مقصد اور اس, کا, اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ترتیب میں دوسرے نمبر پر ہے بس اور نہ اعتبار سے نانی کے اعتبار سے دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے صرف ترتیب میں دوسرے نمبر پر ہے جیسے ایک باپ کے دو تین بیٹے ہوں ترتیب رہے پہلا دوسرا بیٹا تیسرا بیٹا حالانکہ دونوں ایک باپ کے بیٹے ہیں دونوں ایک ہی ماں باپ کے بیٹے ہیں ترتیب صبح کہ پہلا دوسرا تیسرا باپ بیٹے ہونے کے اعتبار سے تینوں کے اندر کوئی فرق نہیں دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں صرف ترتیب کے لحاظ سے فرق ہے ایک بڑا بیٹا اور ایک بعد میں آیا دوسرا بیٹا ہے. ایسے ہی قرآن و حدیث دونوں وہی کے اعتبار سے نظول کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے حجیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے فرق صرف کی وجہ سے ہے کہ ترتیب میں دوسرے نمبر پر بس ورنہ دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوئی تو قرآن و سنت بہت آسان حدیثیں بھی آپ قرآن پڑھیے دیکھیے کتنی چیزیں آپ کے لیے آسان ہیں اب نائنٹی ایٹی فائیو فیصد چیزیں انسان بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا کسی کی ضرورت نہیں ترجمہ آپ کے سامنے موجود ترجمہ آپ کر لیجیے خلاف الحمد آپ کے لیے کافی آپ سب باتیں سمجھ جائیں گے ترجمے سے اگر پوری باتیں نہ سنا تب سیتا آپ کو پوری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی پوری باتیں سمجھ آ جائیں گی اس لیے قرآن و سنت کے بارے میں یہ کہنا کہ بہت مشکل ہے اس کے لیے دس دل علوم کا ماہر ہونا چاہیے جب تک دس علوم نہیں آئیں گے جب تک آپ قرآن نہیں سمجھیں گے نہ نو من تیل ہوگا نہ رادا ناچے گی لوگ اسی بھٹکتے رہیں گے پھرتے رہیں گے اپنے مولیوں کی لکھی ہوئی کتابوں پر تخیا اور اعتماد کرتے رہیں گے اور براہ راست چشمے سے جو چشمہ اللہ نے حاضر کیا ہے قرآن و سنت کی نشل میں شکل میں اس سے لوگ علم نہیں حاضر کریں گے تو لوگوں کی اپنا جو ہے چلتی رہے گی اور دنیا کے اندر بداعت خرافات اور اپنا دین بنایا ہوا لوگوں کا چلتا رہے گا اور قرآن و سنت سے لوگ دور رہتے رہیں گے اس لیے لوگوں کو و سنت دور کیا جاتا ہے یہی وجہ ی ہو جائے کہ لوگ قرآن و سنت دور کیا جاتا ہے جب تک وہ علوم انسان حاصل کرے گا اس کی عمر ہی ختم ہو جائے گی دس علوم کا پندرہ علوم کا ماہر ہونا چاہیے جب تک انسان حاصل کرے گا جب تک کیا ہوگا انسان جو ہے کیا نام ہے دور رہے گا بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج مجلوں سے ہمارے ملکوں کے اندر قرآن و حدیث کو اٹھا لیا گیا ہے کتنی ایسی مسجدیں ہیں آپ کو ہر جگہ فضائل اعمال ملے گی لیکن قرآن و سنت کی کتابیں آپ کو نہیں ملیں گی ہمارے ایک ساتھی بتاتے کہ بنگلور میں گیا اور میں جو ہے جوڑنے جو لگا بھائی قرآن کہاں ہے تو کہا کہ فلاں کتاب پڑھ لی جات کے لیے کافی ہے جب میں نے بہت اصرار کیا تو وہ الماریوں میں تا لگا کر کے قرآن رکھا ہوا ہے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے تھا آپ کو اس کو نہیں سمجھ سکتا ہے کس لیے اللہ نے قرآن حاضر کیا ہے یہ کی تو قرآن سے اعراض ہے قرآن سے دور رکھنے کے لیے لوگوں کی ایک سازش ہے کہ انسان جو ہے اپنی لکھی ہوئی کتاب کو سمجھ جاتا ہے اور جو ہے انسان کیا اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھ پاتا کس میں ایسے لوگ ہیں کہ جو ہے ان کی اپنی کتابیں موجود ہیں سب کچھ موجود ہے کتابوں کے مسجدوں کے اندر لیکن اگر نہیں ہے تو قرآن آپ کو نہیں ملے گی حدیثیں نہیں ملے گی جا کے دیکھیے اپنے ملکوں کے اندر آپ کو کہیں صحیح بخاری ملے گی صحیح حدیث ملے کہیں آپ کو صحیح مسلم ملے گی مسجدوں کے اندر الا یہ کہ جو اہل حدیث مساجد ہے جو کتاب و سنت والے ہیں صحیح حق پر منحج پر ہیں انہیں کیا آپ لوگوں پر الحمد ساری کتابیں ملیں گی لیکن باقی لوگوں کے جا دیکھیے نہیں ملے گی ان کی اپنی اور جو ہے کیا نام ہے اور جو سب جو کتابیں لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں اپنے اپنے مذہب کی کے لیے وہ ساری کتابیں آپ کو جگہ جگہ لکھی ہوئی ملیں گی آپ کو لیکن یہ ساری کتابیں آپ کو نہیں ملیں گی نہ کتنے سطح آپ کو ملیں گی نہ وہ بخاری ملیں گی نہ رائے صالح ملیں گی نہ بالغ مرا ملے گی یہ ساری کتابیں نہیں ملیں گی نہ ساری حدیث کی کتاب ملیں گی اور مدرسوں کے اندر بھی یہ حال ہے مدرسوں کے اندر بھی جو لوگ جن کے یہاں پراؤ حدیثوں کی اتنی اہمیت نہیں ہے وہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں بچپن سے تیس پہلی یا دوسری جماعت سے لے کر کے اپنے منحص اور مذہب کی باتیں بتاتے ہیں جب آخری سال آتا ہے جس سال بچہ فارغ ہوتا ہے اس سال پوری حدیث کتابیں ایک بار دورہ کروا دیتے تبرک کے لیے کہ ہم نے پوری کتابیں پڑھ لی پوری کتابیں پڑھ لی جی ہاں اسی لیے الحمدللہ یہ میں کوئی فخر اور اسی بات نہیں ہے جو علم اہل حدیث علماء کے اندر ہے کتاب و سنت کا اور رسیدے کا وہ علم جا کر کے ان کے ہاں جو ہمارے عوام کے اندر پایا جاتا ہے وہ ان کے علماء کے اندر نہیں پایا جاتا یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے لوگوں کو کتاب و سنت سے جوڑ کر کے رکھا ڈائریکٹ جو علم ہے شرعی اس سے جوڑ کر کے رکھا ہے کہ آپ لوگ علم حاصل کرو کسی کی بات پہ نہ اگر کسی کی بات موافظ کے موافق الحمدللہ اگر موافق نہیں ہے تو اس کی بات کو رد کر دو جی ہاں یہ چیز سکھا جاتی ہے اور بڑے بڑے علماء سے آپ پوچھیں افسوس ہوتا ہے حیران بھی ہوتی کہ بڑے بڑے علوم میں ماہر ہیں آپ مناظرہ کریں گے تو آپ کو ایک ہی جملے میں پیچھے کر دیں گے لیکن قرآن حدیث کی بات پوچھیے ان سے اور ایسا ایسی باتیں پوچھیں جس کو ایک یعنی ایک عام آدمی جانتا ہے اس کو پوچھیں گے وہ بتا ہی نہیں پائیں گے بتا ہی نہیں سکیں گے وہ اور ان کے پاس بڑی بڑی دستار ہے بڑی بڑی شہادتیں ہیں بڑی بڑی ڈگریاں ہیں مفتی ہیں باقاعدہ مفتی کا کورس کیا ساری چیزیں ان کے پاس ہیں لیکن دین کے بارے میں عقیدے کے بعد پوچھیں گے تو کوئی بات نہیں بتا سکیں گے کیوں اس لیے کہ اور انہیں اتنا بھی نہیں معلوم ہے حدیثوں کے بارے میں کہ حدیث کی کتنی خشمیاں ہوتی ہیں حدیث کسے کہا جاتا ہے حدیث کا نام مطلب کہ نہیں بتا سکیں گے آپ کو کیوں اس لیے وجہ صرف یہ ہے کہ ایک سال کے اندر چھ کتابیں اور ایسی دورہ کرایا جاتا ہے جس طریقے سے آپ دو کی سپیڈ میں گاڑی چلائے نا ایسی وہاں پر دورہ کرایا جاتا ہے ہم نے دیکھا جا کر دیکھ جو ہے جو پڑھانے والا اس کی آنکھیں بند رہتی ہیں وہ ایسی آنکھ اگاتا رہتا ہے اور لوگ حدیثیں پڑھتے چلا پڑھتے چلے جاتے ہیں حدیش نہیں سمجھتی کیا, کہ کیا کہیں گے بھائی یہ حدیث ہمارے مناحص کی نہیں ہے مذہب کی یہ تو فلاں مذہب کے لیے بس یہی اس کا جواب اس کے علاوہ کوئی جوابے لگتا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو جو ہے لوگ چار لوگوں کی طرف بھیجے گئے تھے ایسا ہے ہر کے لیے آپ نے الگ الگ حدیث میں آپ کے فلاں کی مذہب کیے فلاں مذہب کیے فلاں مذہب کی, کی. فلاں مذاق کی. فلا کی. فلا کی اس طریقے سے لوگوں کے یہ کہہ کر کے باقاعدہ یہ ہمارے مذہب کی فلاں مذہب کے حدیث یہ اس کو چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو یہ تمہارے مذہب کے لیے اس طریقے سے باقاعدہ جو ہے لوگوں کو حدیث کی دی جائے گی تو لوگوں کے کی پاس کیا علم رہے گا کیا لوگوں کے کی پاس عمر ان کے یہاں جو بڑے بڑے مفسر اور محدث بنے ہوئے ہیں ہمارے یہاں کے جو ہے جو عام آدمی ہے کم پہلے اس سے بھی علم ان کے اندر حدیث اور ان اللہ کا کرم اس کا فضل ہے یہ نعمت کے بیان کرنے کے طور بیان کر رہا ہوں کہ اس میں انشاءاللہ وہ چیز وہ لوگ پیشے ہو جائیں گے تو یہ اللہ اب کرنا تو یہ قرآن حدیث میرے ساتھی ہو یہ دو چیزیں ہیں تو اللہ اب نے ہمارے لیے حجت کے طور پر نازل فرمائی ہے لہٰذا انہیں دونوں کو سینے سے لگاؤ انہیں دونوں کے اوپر عمل کرو اسی کے اندر آپ کے لیے بھلائی ہے یہی دونوں یہی دونوں معصوم ہیں ہماری بات معصوم نہیں یا کوئی انسان معصوم ہے اگر معصوم ہے تو قرآن اور اگر معصوم ہے تو اللہ کے سور کا فرمان یہی دو چیزیں معصوم ہیں یہی جو کہا تھا مامی رحمتہ اللہ علیہ نے کہ دنیا میں ہر شخص کی بات لی جائے گی سوائے اس خبر والے کے اور آپ نے ہفتے اللہ کے سور جناب محمد الرسو کی خبر کی طرف اشارہ کیا تاکہ صرف ان کی بات جو ہے ہر ایک کی بات لی جائے گی اور رد بھی کی جائے گی سوائے اس خبر والے کی کس کی کسی بات کو رد نہیں کیا جائے گا اس خبر والے کی ہر بات پر عمل کیا جائے گا ہر بات لی جائے گی وہی ایک شخصیت ہے وہی ایک ذات ہے اللہ ال کی طرف سے جاری ہوئی جس کی کسی بات کو رد نہیں کیا جائے گا ہماری بات رد بھی ہو سکتی ہماری بات صحیح بھی ہو سکتی صحیح ہو جائے الحمد للہ اسے قبول کیجیے نہیں سجائے اسے جو ہے رد کر دیجیے تو ٹھکرا دیجیے اور یہ ہمارے نبی نے فرمایا یہ لاکسا یہی اسلام ہے اور یہی دین ہے یہی صحیح منہج ہے اور یہی صحیح فکر ہے یہی صحیح راستہ ہے جو آپ کو جنمت تک لے جانے والا تو یہی پر یہاں سب فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایسی شرط لگا رکھی ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے کہ وہ شرطیں ابو بکر عمر کے اندر بھی نہیں پائی جاتی اب یہ تو کہیں کہ بھائی ابو بکر عمر رضی اللہ علیہ وزلّہ یہ لوگ قرآن کو نہیں سمجھتے تھے اتنے علوم کے مایت نہیں تھے دونوں بربر صابق اتنے علوم کے میت تھے جو شرطیں تم لگا رہے ہو وہ ساری شرطیں وہ ان کے اندر نہیں پائی جاتی تھیں تو کیا نولہ وہ قرآن حدیث کو نہیں سمجھتے تھے ابو بکرو عمر کے کتنا اونچا مقام ہے کہاں تک بات پہنچ گئی تو یہ سب جو ہے ایک سازش کے تحت لوگوں کو ایسا کیا جاتا ہے تاکہ لوگ براہ راست قرآن و سنت سے نہ مسئلے کو آخذ کریں اور نہ پھر جو ہے لوگوں کو جب صحیح اور میٹھا پانی مل جائے گا تو جو گدلا اور میلا پانی لوگوں کو دیا جاتا ہے لوگوں سے بھاگنے آئیں گے لوگوں کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ پانی تو صاف نہیں دکھ رہا ہے اس کو پانی پینے سے تو ہمارا ہماری ہمارے جسم کے اندر خرابی آئے گی جی. کیڑے پیدا ہوں گے صحت خراب ہوگی اس لیے جو ہے لوگوں کو براہ راست پرانو سنت سے لوگوں کو جوڑنے کے بجائے ان سے لوگوں کو دور رکھتے ہیں جی ہاں جرک اللہ رب العمی نے پرانے کریم کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ باتیں کر دی ہیں اللہ نے کیا ہونا کہ اکثر علم اکثر لوگ جی ہاں میں سمجھتے ان ساری باتوں جی ہاں. تو اس طریقے سے جو قرآن سوریاست کی انہوں نے جو باتیں یہاں پر پیش کی ہیں جو سات سے لے کر کے گیارہ کی آتے ہیں جو پیش کی ہیں اس کے اندر بھی اسی بات پر اشارہ کیا گیا کہ قرآن کریم کو اللہ الگامی نے آسان کر دیا ہے سمجھنے والے کے لیے اور جو نہ سمجھنا چاہے ساری چیزیں اندھیرے کو اگر کانا اور اندھے آدمی کو سورج نظر نہ آئے تو اس میں سورج کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں قصور اس اندھے اور کانے آدمی کا دن سمجھ میں نہیں آتا اس لیے اللہ سب قرآن واضح ہے اس کے نبی یہ حدیثیں واضح ہیں ساری باتیں ایک اللہ سب نے بیان فردی دی ہیں کر دی ہیں اس کے اندر نہ کوئی غموض ہے نہ کوئی شالح ہاں ہے کچھ چیزیں ایسی جن کے لیے کسی مطلب چاہیے جیسے ناسک منسوخ کا معاملہ ہے کچھ چیزیں پہلے کی بعد میں اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو منسوخ کر دیا پہلے کا مسئلہ تھا بعد کا مسئلہ یہ چیزیں ہیں لیکن بہت کم ایسی ہیں ایسی چیزیں بہت کم پرسنٹ کے لیے کو پچاسی پرسنٹ لوگوں کو دور رکھو قرآن و سنت سے کہ بھائی نہیں سمجھتا پاؤ گے اس کے قریب ہی نہ جاؤ تو یہ جو ہے کیا ہے لوگوں کی اور سمجھی اسکیم ہے لوگوں کی ایک سازش جس کے ذریعے سے لوگوں کے سے دور رکھا جاتا ہے تو یہ آخری جو انہوں نے بنیاد بیان کی ہے بڑی اہم بنیاد ہے کہ جو شبہ شبہہ ہے لوگوں کی طرف سے اس شبہہ کی تردید کرنا اسے دور کرنا بھی آپ کے لیے ضروری ہے تاکہ جب شبہہ شبہ نہیں لوگوں کو جنوں سے جائے گا اس وقت تک لوگ جو ہے کیا ہوں گے وہ یعنی لوگ اس کے پیچھے نہیں آئیں گے لہذا یہ شبح شیقان کی طرف سے ہے اور یہ شبح جو ہے جو مکار ہیں دین کے اور اس طریقے سے جو غلط راستے پر چلنے والے ان لوگوں کی طرف یہ شبہ پیش کیا ہے لہٰذا صبح میں آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے قرآن ناظری کیا حاضر کی ہے وہ چیز آپ کی حجت کے طور پر براہ رات آپ سے پڑھیے اور اسے سے علم حاضر کیجئے اسے سے حاصل کیجئے اللہ حربان آپ خزاج دے گا جا اور صحیح راستے پر آپ کو لے کر کے جائے گا ہمیں ان یہاں جو سوریہ میں جو یہ گائے بیان کی گئی ہے وہ جاول نام بیندی صاحب یہ اسی آت کی تلاوت کرتے ہیں ہمارے نبی جناز محمد اللہ علیہ وسلم حضرت کے موقع پر اسی آگ کو پڑھتے ہوئے نکلے تھے اللہ رب العالمین نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور وہ نہ دیکھ سکے کہ جو ہے ہمارے نکل گئے اس طریقے سے نے لیے یعنی جو ریت ہوتی ہے اور پڑھ کر کے اور ان کے جو ہے سروں پر ڈالتے ہوئے اس طریقے سے نکل گئے اور اللہ اطباع ان کی آنکھوں کو جو ہے انہیں اندھا کر دیا اور اس طریقے سے نہ دیکھ سکے ایسے جو پہلی آزدان کی آیت نمبر میں سات ہے لقد حفل خریف امل من کی اکثر جن جن ان لوگوں پر ہماری بات ثابت ہو چکی ہے کہ ایمان نہیں لائیں گے کہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اللہ کے علم میں تھے کے بارے میں یہ تھا کہ لائیں گے جیسے ابو الحب ہے ہے ہے اور ابو اور اس کے لوگ طالب وغیرہ کہ یہ لوگ اسلام نہیں قبول کریں گے کیونکہ ایسا نہیں کہ نوج وہ مجبور تھے اسلام نہ قبول کرنے پر اللہ حضاب نے سب کو عقل دیا سب کو دماغ دیا لیکن کچھ ایسے ضرور ہوتے ہیں کچھ انسان ایسی بندشوں کے اندر ہوتا ہے کہ حق بات سمجھتے ہوئے بھی وہ پھر حق بات کا ہی نہیں کر پاتا ہے ایسے انسان کے ساتھ ہوتے ہیں معاملات آج بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جو باقاعدہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بات درست ہے لیکن وہ جراط نہیں کر پاتے ہیں وہ بات کو لوگوں کے سامنے کہنے کی جی ہاں تو وہی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اکثر جن لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو وہ ایمان نہیں لائے وہ لوگ ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جبر تھا یا وہ مجبور تھے ایمان نہ لانے پر نہیں اللہ رب العالمین نے دو راستے بتا دیا ہے صحیح راستہ بتا دیا ہے اور غلط راستہ بتا دیا اور انسان کو عقل بھی دے دی اگر انسان کے پاس عقل نہ ہوتی تو انسان کہہ سکتا کہ میں مجبور ہوں لیکن اللہ نے انسان کو عقل دیا سوجھ بوجھ کی طاقت دی شعور رکھا اللہ غلام انسان کو اسی لیے جس انسان کے پاس عقل نہیں ہوگا ہوگی ایسا انسان کے مزید جہنم کے اندر نہیں ڈالا جائے گا جی ہاں کیوں اس لیے اس کے پاس سوج بوجھ نہیں ایسے انسان کا امتحان لیا جائے گا ایسے شخص کا امتحان لے جو پاگل مجنون ہے جن کے پاس کیونکہ ظلم ہو جائے گا ایک طرف تو اس کے پاس عقل نہیں ہے وہ نہیں سمجھتا, سمجھتا کہ آگ کیا ہے اور سونا کیا ہے دونوں کو چمکتا ہوا دیکھتا ہے آج کو پکڑ رہتا ہے سمجھتا ہے کہ یہ سونا تو اس کے پاس نہیں عقل اتنا دماغ اس کے پاس نہیں ہے تو ایسے شخص کو اللہ ابلامین نے مکلف نہیں کیا ہے وہ اسلام کا مکلف نہیں ہے قیامت کھر ایسے انسان کا امتحان دیا جائے گا ایسے شخص کا تو اللہ غلامین عدل والا انصاف والا ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے جو شریعت میں عادل فرمائی اور حق اور باطل اس کے درمیان کو سمجھنے کے لیے انسان کو لہٰذا انسان اپنی عقل اسے سمجھ سکتا ہے کہ چیز میں صحیح کیا ہے اس میں غلط کیا ہے دنیا کے معاملے میں تو انسان سمجھ جاتا ہے کس میں ہمارے لیے نقصان ہوگا اور یہ کم تنخواہ ہے یہ تنخواہ زیادہ ہے ایسے ہمیں وہاں جانا چاہے وہاں زیادہ فائدہ ہے لیکن دین کے معاملے میں انسان اپنی عقل کو نہیں استعمال کرتا ہے تو یہ انسان عقل کو یا اس طریقے سے تقدیر کو بہانہ بنا کر کہ ہماری تقدی جو کچھ لکھا ہوگا وہ ان کریں گے ان میں لکھ دیا گیا تھا مسلمان نہیں ہوں گے نہیں مسلمان تو اس کا علم اللہ اللہ نے کسی کو نہیں دیا اس چیز کا اس لیے انسان اس تقدیر کا بہانہ نہیں بتا سکتی سیزے مقنون ہے کہ ای ایسا راز جو اللہ رب نے کسی کو نہیں دیا اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ کے ساتھ اسے نظم رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العامن نے ہماری قسم میں اچھی تقدیر اچھی چیز لکھی ہوئی ہے یہ نہیں لکھا کہ آپ ہمیشہ بیمار رہو گے ہمیشہ فقیر رہو گے ان سب چیزوں میں انسان نہیں سوچتا ہے ہے بیمار ہو تو کراتے کہتا ہے کہ ہماری قسم اللہ نے بیماری, بیماری ہوں سے کیا فائدہ اللہ رب نے جہاں بیماریاں اتاری اس کا علاج بھی اتارا جہاں بیماریاں وہیں دبا دی اتاری ہیں تو جہاں باطل اللہ نے اتارا وہیں حق بھی اللہ نے اتارا جہاں شیطان ہے وہیں فرشتے بھی ہیں وہیں جہاں جو ہے رات ہے وہیں دن بھی موجود ہے ساری چیزیں اللہ اقبامی نے ناظر کی ہیں آزمائش کے لیے تو اللہ اقبام انسان کو حقل سے نوازا ہے انسان اپنے آپ کی بنیاد پر سمجھ سکتا ہے کہ حق کیا باطل کیا ہے اس لیے اللہ اقبامی نے کسی کو مجبور بنا کر پیدا نہیں کیا ہے اللہ کہ اللہ اقبام ہمیں حق بات قبول کرنے کی توفیق دے حدیثوں کو عمل کرنے کی توفیق دے اور اس طریقے سے اللہ بدار سے شرک سے محفوظ رکھے عامر سواگین محمد والا علیہ اللہ